الحمد لله <تصفيق> الذي أعلى وقهر وعز واقتدر لا محيد عنه ولا مخر اطلع فستر رحم فغفر دعي فأجاب لطيف بالعباد والصلاة والسلام على من بلغ رسالة و ادى الامانه ونصح الامه وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الله رب رزق يفصله كذل أندي رفعات مقام مرتبة اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو ایمان لانے کے بعد علمی برتری حاصل کرتے ہیں آج کی اس مبارک مجلس میں ہماری گفتگو کا محور پانچ نکات ہوں گے علم کیا ہے اور علم کی فقیلت کیا ہے اور پرانی مجید کا علم سیکھنا اور سکھانا اس کی عظمت کیا ہے اور ایک معلم قرآن کو کس انداز سے قرآن پہلے سیکھنا ہے اور پھر سکھانا ہے اور پانچویں اور آخری بات من حیث القوم امت اسلامیہ کی ذمہ داری کیا ہے علم کیا ہے علم کا مطلب ہے معرفت علم کا مطلب ہے پہچان اور علم کا مطلب ہے ادراک کس چیز کی پہچان اللہ رب العزت کی پہچان جس شخص کو حاصل ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے علم حاصل کر لیا جس کو اپنے خالق و مالک کی پہچان نہیں دنیا جہان کی کتابیں وہ پڑھ لے اس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں علم کا مطلب ہے معرفت معرفت کس چیز کی میری زندگی کے لیے آئیڈیل کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ معرفت تعمہ کسی کو نصیب نہ ہو اس کا علم علم نہیں ہوتا علم کا مطلب ہے ادراک ادراک و شعی جب تک انسان اپنے زندگی کے مقاصد کو نہیں سمجھتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم بھی ناقص ہے اور اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے العلم هو نور یقذفه فی القلب یہ تو اللہ کی طرف سے روشنی ہے نور ہے جس دل میں یہ پیدا ہو جائے یہ دل بھی روشن ہو جاتا ہے اور یہ روشنی پھر معاشرے کی تاریکیوں کو بھی ختم کر دیتی ہے علم کی فضیلت کیا ہے آج ہم ایک ایسے موضوع کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کی فضیلت پہلی وحی سے ہی اجاگر ہو گئی ارقر اس میں ربی کر خلق من علق وربك اس سے پہلے انسانی تخلیق جب ہوئی تو آدم علیہ والسلام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ والسلام کو مسجود ملائکہ بنایا تو سبب کیا تھا خاکیوں کے سامنے نوریوں کو چکنا پڑا سجدہ کرنا پڑا ایک ہی صدق تھا وہ جو آدم علیہ صلاحت والسلام کے پاس تھا وہ فرشتوں کے پاس نہیں تھا نتیجہ تن نورانی مخلوق کو خاکی مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہونا پڑا اور علم کی اتنی لذت ہے اتنی مٹھاس ہے علم کے اندر اور اتنی توانینت انسان کی زندگی میں آتی ہے اور اتنے دل کے اندر رونق آتی ہے علم سیکھنے سے کہنے والے نے سچ کہا شربت العلم كأسن بعد فما نفد الشراب ولا شریف میں نے علم کے جام بھر بھر کے پیے نہ ہی علم ختم ہوتا ہے اور نہ ہی میں سیر ہو رہا ہوں. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل امین قرآن مجید لے کر آتے جو سب سے بڑا علم ہے تو اتنا شوق اور ولولہ ہم اور ہمہمہ ہوتا کہ آپ ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے حتیٰ کہ اللہ رب العزت کو یہ حکم دینا پڑا نہ بھی آپ جلدی نہ کیجیے ان نہ جم آ کو اس کو جمع کرنا اس کو پڑھانا قلب آپ کے دل میں اس کو محفوظ کرنا اور اس کو پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے آج زمانہ سو سو سال کی چودہ کر بدل چکا ہے اٹھارہ سالہ بچے کا نام آ جائے بڑے بڑے محدثین مفسرین کی نظریں جھک جاتی ہیں اور قلمیں لکھتی لکھتی رک جاتی ہیں یہ کون سی ہستی ہے یہ وہ شخص ہے جس کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا نام دیا جاتا ہے کس وجہ سے مفسرین اور محدثین کی نظریں جھکتی ہیں اس کی علمی برتری کی وجہ سے آج اس موضوع کے بارے میں ہم گفتگو سن رہے ہیں کہ سات سالہ بچہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق عام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تعالیٰ مصلح نبی براجمان ہوا امامت و قیادت کے فرائض انجام دے رہا ہے سبب کیا ہے اس کو قرآن کی صورتیں بقیہ لوگوں سے زیادہ یاد تھیں سات سالہ بچہ عظمت ہے کہ ایک وقت تھا آج وہ وقت بھی ختم ہو گیا جب وقت کا بادشاہ دورتا ہوا نظر آیا لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا اور وہ کیا کہہ رہا ہے رک جاؤ رک جاؤ محاویہ عبریر اس نبی نے محدث کو وضو کروانے کی سعادت میں لینا چاہتا وجہ سے علمی برتری کی وجہ سے آج کہنے والے کہتے ہیں کہ نبینا انسان پاک نہیں ہوتا اس لیے کی امانت ٹھیک نہیں ہے لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عبداللہ آبد اللہ مختوم رضی اللہ تعالی عن اس نبین صحابی کو تیرہ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں مسلمانوں کو نماز پڑھانے کا موقع ملا اور نبی نے بھی تھے لیکن مقدم کیوں کیے گئے علوی وقت کا بادشاہ نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے اور باہر جھگڑا ہو رہا ہے غور سے دیکھا تو جھگڑا بھی دو بیٹے کر رہے ہیں جو اسی بادشاہ کے ہیں پھر دیکھا اور جھگڑا بھی جوتی اٹھانے پہ ہو رہا ہے. ارے کیا ہو گیا بیٹوں کو تو بہت ادب سکھایا تھا یہ جوتی اٹھانے بھی کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ پتا چلا کہ ان کے استاد یہ اس کی جوتی ہے جس کو امام فراہ کا نام دیا جاتا ہے ایک کہہ رہا ہے کہ جوتی میں نے اٹھانی ہے دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں نے اٹھانی ہے اور استاد نے کہا بیٹا ایک دم اٹھا لو ایک دم اٹھا لو سعادت سمجھ رہے تھے وقت کے بادشاہ کے بیٹے استاد کی جوتی اٹھانا اور اگر آج تھوڑا سا کمپیریٹیولی چیک کریں جو استاد کی ویسے ہی جوتی اٹھا لیتے اللہ تعالیٰ میں ان کا موقف بھی پیش کرنا چاہوں گا آج اگر کسی مسجد میں ٹولہ بٹ کا کچھ چلا ہی جائے تو ضروری نہیں ہوتا کہ امام نے ہی مقرر کیا ہو کہ میں نماز پڑھانے لگا تم نے کو جوتی چھوڑنی نہیں ہے یہ کسی امام کی تعلیمات نہیں ہوتی اگر کسی کی جوتی اٹھا لی جائے کومنٹس کیا ہوتے ہیں یہاں چوری پیدا ہوتے ہیں یہ نمازی چوری ہوتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عم تربیت ہو تو ایسی مسجد سے باہر نکلے دیکھا اس نے جوتی اٹھا لی آپ کے خیال میں انہوں نے کیا کیا ہوگا میں علم کا ایک رنگ پیش کرنا چاہتا ہوں جہاں جوتی تھی وہاں کھڑے ہو گئے دعائیں شروع کر دی دعائیں دعا شروع کر دی کیا کہتے ہیں اللہم ان كان اللہ ان الرجل محتاجا الی کا محتاج اللہ جوتی اٹھانے والا اگر محتاج تھا اس کے پاس نہیں مال تو اس نے کہا چلو نیک لوگوں کی جوتی اٹھائیں گے برکت ہی اس دے, دے اور اس جوتی میں اس کے لیے برکت ڈال یہ محتاج نہیں تھا چور تھا مالک الملک جوتی تو میری اٹھالی ہے اے اللہ پھر میری دعا قبول کر لے یہ اس کی زندگی کی آخری چوری ہو دوبارہ سے چوری نہ کرے میں جوتی کو چھوڑ دیتا ہوں لیکن میری دعا قبول کر لے یہ برتری تربیت کی کب ملتی ہے جب علمی برتری ہو حجاج بن یوسف اس کے بعد خالد بن صفوان بیٹھا تھا حجاج کو بڑا ناز تھا اپنی فصاحت و بلاغت پہ اور اپنی حکمرانی پہ خالد بن صفوان سے پوچھتا ہے سردار کون ہے کہا حسن بصری کہا حسن بصری غلام غلام کا بیٹا وہ کیسے سردار بن گیا کہا جناب میں نہیں جانتا میں نے دیکھا ہے سرداروں کو حسن والوں کو مالداروں کو سب کے سب تو حسن بصری کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں سردار تو پھر وہ ہوا نا وقت کا گورنر عبد الملک بن مروان عبد الملک بن مروان ایک ایسے شخص کے پاس آیا جس کو آبا ابن ابی وبا کا نام دیا جاتا ہے اگر میں اس کی چار صفتیں بیان کر دوں اور اس کا عہدہ نہ بتاؤں تو آپ سب پریشان ہو جائیں گے یہ کون ہے شخص آمہ سے نبینا سے لنگڑا ناک بھی چپٹی ہے اسود، رنگ کا بھی کالا ہے لیکن پورے ارد حجاز کے یہ مفتی تھے عبد الملک بمروان جب آئے حج کے بارے میں سوالات کیے انہوں نے جواب دے دیے کسی اور نے سوال کیا انہوں نے دوسرے سوال کا جواب دیا اور گورنر کی طرف توجہ نہیں کی عبد الملک بن بروان کہتا ہے بیٹا اسے لا تو نہیں ہے میرے بیٹو یہ علم سیکھو دیکھو گورنر ہونے کے باوجود مجھے اس کالے غلام کے سامنے کس طرح ذلیل ہونا پڑا ہے یہ بلندی علم کی وجہ سے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دو آیتیں کسی کی سمجھ میں آ جائے تو زندگی بھر علم کی عظمت اس کے دل میں ختم نہیں ہوگی پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے جہاں توحید کے لیے گواہی اپنی دی ہے ڈرانی مخلوق فرشتوں کی گواہی دلوائی ہے وہاں فسرین کے قول کے مطابق بائیس ہزار مخلوقات زمین میں بستی ہیں جن میں انسان ایک پھر ان انسانوں میں سے ان ہستیوں کی گواہی کو اپنی گواہی کے ساتھ شامل کیا ہے جن کو کہا جاتا ہے وہ علماء قائمًا بالقسط جو عبد انصاف اور دیانت داری پہ گفتگو کرتے ہیں اسی اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ انہو لا الہ لا کو الا اللہ عزیز الحقی اللہ نے گواہی دی فرشتوں نے گواہی دی اور اللہ کی پسند دیکھیے بائیس ہزار مخلوقات میں سے ایک مخلوق انسان پھر ان میں سے بھی ان لوگوں کی گواہی کو اپنی گواہی کے ساتھ شامل کیا جن کو اہل علم کہتے ہیں اور وہ دیانت کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اسی اللہ رب العزت نے ایک دوسری آیت میں فرمایا ابن القیم رحمت اللہ علی کا استدلال دیکھیے گا اتنا قوت والا ہے يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين مكلبين تعلمون مننا اللَّهِ مِنَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُ اسم اللَّهِ عَلَيْهِ لوگ سوال کرتے ہیں حلال کیا ہے آپ ان کو کہہ دیجئے پاک چیز حلال اور وہ جانور جو شکار کرنے کے لیے ہیں ان کا شکار کیا گیا بھی حلال ہے خرگوش کا شکار کرنے کے لیے آج اللہ کی مخلوق ہے، کتے کو استعمال کیا جاتا ہے الکل المعلم سکھایا ہوا کتا سدھایا ہوا کتا اور علم دیا ہوا کتا اور ایک مسلمان سمجھتا ہے اذا ولغ الكلب في سبع مرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کتا کسی برتن میں زبان ڈال دے وہ برتن اس وقت قابل استعمال نہیں ہوتا جب تک سات مرتبہ نہ دھویا جائے اور صرف دھونا نہیں مٹی کے ساتھ اس برتن کو مانجا جائے گا ذوق اور شوق کرے کہ میں نے ڈوگی گھر میں رکھنا ہے جیسا کہ آج مسلمانوں میں ذوق آ بس کیا کریں ماما مجھے تو ڈوگی چاہیے وائی تو آگے سے جواب کرتا ہے وائی نوٹ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايا من اقتنع كلبا إلا كلب صايد أو ما شئ فكأنما نقص من أجره قيرطان جو شخص شكاري كتا نہیں ذوق کی بنیاد بكتا ایک دن گرم رکتا ہے هر روز دو احد پہاڑ جتنی نیکیاں اس کی ضائع ہو جاتی ہیں اور امت کو خبر ہی نہیں ہے اور امت کو احساس ہی نہیں ہے کہ اس گھر میں رحمت کا فرشتہ آتا ہی نہیں ہے باپ نے بیٹے کو کہا بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ ڈوگی گھر میں ہو تو فرشتہ نہیں آتا کہتے بہت اچھا نہیں آئے گا اور میرے گناہ نہیں لکھے گا وہ اپنے ذہنی پہ گوم رہا ہے اس کا مقصود یہ نہیں ہے وہ کہ رامن قیات تو لکھ رہے ہیں قیامت کے جب دن ہوگا سب کچھ سامنے آ جائے گا یہی کتا جس کی زبان لگنے سے سات مرتبہ برتن کو دھونا پڑا اور ایک دن گھر میں ہو تو دو اہو پہاڑ جتنی نیکیاں ضائع ہو جائیں پہلے تو یہ طے کیا جائے نا اوہ پہاڑ جتنی نیکیاں ہیں کس کی کون اس بات کی چوٹی دے سکتا ہے تیسری بات اسی کتے کو تین باتیں سکھا دو جب شکار کے پیچھے چھوڑو بھاگے جب رک رک جائے جب شکار کرے تو خود نہ کھائے بلکہ مالک کے پاس لے کے آئے آپ کا کیا خیال ہے اگر کسی خرگوش کے پیچھے کتے کو بھگائے تو جب وہ خرگوش کو پکڑتا ہے تو کس کے ساتھ پکڑتا ہے دم کے ساتھ یہ کہ زبان اور منہ لگتا ہے اس کا خون بھی نکلتا ہے زبان تو لگ ہی یہاں بھی اور قرآن کیا کہتا ہے بسم اللہ پڑھ کے تم نے اگر اس کو بھگایا ہے وہ جانور پکڑ کے لائے گا مر بھی جائے تو تمہارے لیے کھانا حلال ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کتا اس نے تین کلمات سیکھے اس کا کھانا حلال ہے شکار کیا ہوا اگر اشرف المخلوقات انسان علم سیکھ لے تو اس کو اللہ کتنا مقام قیامت کو دے گا اس لیے علم صبر کے کوئی نعمت نہیں طالب العلم فری ہوا اعلی کل مسلم ہر مسلم مسلمان پر ہر مسلمان مرد ہو یا عورت اس پہ علم حاصل کرنا فرض ہے کس بات کا علم تین باتوں کا علم اللہ کے بارے میں رسول کے بارے میں اور دین کے بارے میں اس کے بارے میں قیامت کو کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا اس لیے امام احمد بن حمب ال رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے انسان کھانے پینے سے زیادہ علم کا محتاج ہے شرابی فلیوں میں مرا اور مرتھائی کیونکہ انسان دن میں ایک یا دو مرتبہ کھانے کا محتاج ہوتا ہے لیکن محتاجی لیکن علم کا محتاج انسان زندگی کے ہر سانس میں ہے نہ جانے یہ سانس پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا علم کا محتاج یہی وجہ ہے معاذ بن جب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے ہیں اس کا سیکھنا بھی نہیں کی ہے جہاد اور علمی ریسرچ جہاد ہے ع نہ جانے اس کلم کو سن کے کوئی ناراض نہ ہو جائے میں اس کی کلیریفکیشن مزید دے دوں اس کی ریسرچ جہاد کیسے ہے ابو سے بڑھ کے تو کوئی حدیث کا حافظ نہیں تھا وہ کہا کرتے تھے لأن أعلم میں من من علم کا ایک باپ اپنی زندگی کا سیکھ لوں اور اس کے مطابق عمل کروں سب غزوات سے مجھے زیادہ پسند بلکہ ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو بات بالکل واضح کر دی وہ کہا کرتے تھے إلا العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه دول شخصية كافة هي كألم سيكنا جهاد نهي اسكي أقل بناقص هي واسكي الرأي بناقص <تصفيق> والحسن بصير رحمة الله عليه كها كتت هي لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما دنیا کل پوری دنیا کا مالک اللہ مجھے بنا دے اور پھر میں پوری دنیا اٹھا کے صدقہ کر دوں اس سے زیادہ مجھے پسند کیا ہے کہ میں دین کا ایک باب سیکھ لوں اور آگے سکھا دوں پوری دنیا کا مالک اور سبب کیا ہے راز کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راز سمجھایا ہے صحیح بخاری سے لے کر جملہ کتب حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ معنی کے اعتبار سے اس لے کی کوئی روایت نہیں ہے انَ اللہ و مل کہ مواد ولافی جوہریہ و حت البح لِلیہ نیس الخیر اللہ رب العزت جو خالق و مالک آسمانوں کی ساتوں آسمانوں کی ڈرانی مخلوق کھربوں کی تعداد میں اور ساتوں زمینوں کی مخلوقات چوٹیاں اپنے بلوں میں سمندروں دریاؤں میں مچھلیاں ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے پرندے چودہ کے چودہ تبق اللہ تعالیٰ نے کس بات پہ لگا رکھے ہیں اس ہستی کی بخشش کی دعا میں لگا رکھے ہیں جو ہستی لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے اگر اس حدیث کو معلمین قرآن معلمین حدیث یا قارغان تدریس اور تعلیم سمجھ جائے اس سے بڑا کوئی مقام نہیں اور یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا اگر چودہ کے چودہ طبق جو کھربوں کی تعداد میں لوگ ہیں وہ کسی کے لیے دعا کر رہے ہوں اگر کوئی دو سو آدمی بس دعا بھی کر دے تو فرق پڑے گا کتنے दिन پڑھانے والے تھوڑا سا اگر اس ان کے سامنے کوئی کرٹیسائز کرتے بس جی میں نے کام نہیں کرنا کیا ہوا کس کے لیے کام کر رہے تھے آپ اللہ کے لیے کہ لوگوں کے لیے بس جی لوگ تانے بڑے دیتے ہیں اچھا آپ اللہ کے رسول سے زیادہ نیک ہے بس جی آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے آپ تو کس علاقے میں رہتے ہیں مجھے تو مار بھی پڑی اچھا آپ کا خون بھی سر سے نکلا چلو لاؤ میں پھر اپنے سے صاف اللہ کےسول کے سر مبارک سے خون نکلا آپ کے نچلی ہونٹ سے خون نکلا لوگوں نے گالی دی بن من صدہ کسی نے گالی دی منہم من امن حساب کسی نے مٹی پھینکی اور منہم من ہم تفلحی اوچھی کچھ ایسے بھی بدبخت ہے جنہوں نے آپ کی توہین کرنے کے لیے آپ کی طرف منہ کر کے تھوکنا چاہا حتیٰ کہ کسی نے کہا یہ فراڈ کرنے والے ہیں کسی نے دیوانہ کہا کسی نے مجنون کہا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹوں میں فرق نہیں آیا بلکہ کہنے والے نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ حلال کی اولاد نہیں ہیں تو آپ نے اس وقت فرمایا و لدم نکاہن اللہ بن صف لدم آدم سے لے کے میرے باپ تک میرا نصب نامہ پاک صاف ہے تم کو میرے نصب نامے پہ بھی شک ہو گیا علم کی عظمت جب تک امت میں نہیں آئے گی امت کے اندر وائلس ختم نہیں ہوگا اور زندگی کے جس کارنر میں جہالت ہو وہاں مسائل ہیں جہاں علم و معرفت ہے وہاں کوئی پریشانی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سب سے پہلا کام یہ کیا ریاست کے بعد دار ارقم میں باقاعدہ تعلیم شروع کرنی اور وہ لوگ جنہوں نے مکے میں پڑھا بعد میں پھر وہ دار ارکم سفا یونیورسٹی میں منتقل ہو گیا وہی نائنٹی فائیو یا نائنٹی ایٹ لوگ جنہوں نے تعلیم باقاعدہ حاصل کی پھر دنیا کی حکمرانی ان کے ہاتھ میں آئی قرآن مجید کی تعلیم یہ قرآن یہ دستور حیات میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا گیا تو چار نکاتی ایجنڈا دے کے بھیجا گیا ہی میں آیاتی ذکیم وَيُعَلِّمُهُمُ المحمل کتاب آپ <وَالْحِكْمَة> سب سے پہلے قرآن پڑھ کے سناتے مطلو آیات کی روشنی میں پھر تربیت اور تزکیا کرتے نوک پلت درست کرتے تہذیب کانٹ چانٹ کرنا ایسے پہلوؤں سے دور کرنا جو اچھے نہیں وہی الم و حمل کتاب اور پھر ان تربیتی نقوش کو گہرا کرنے کے لیے اور دیر پا بنانے کے لیے آپ نے باقاعدہ قرآن کی تعلیم دی اور حکمت و دنائی کی تعلیم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف آئیے ہماری گفتگو کا دوسرا آپشن ہوگا قرآن مجید کی تعلیم اور قرآن مجید کی عظمت کتنا وہ عظیم انسان ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بالقرآن مع رو الكرام قرآن قرآن مجید پڑھنے کی مہارت اس کی فہم و بصیرت میں مہارت اس پر عمل کرنے میں مہارت اور اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں مہارت جس کو حاصل ہو جائے عظیم انسان ہے قیامت کا دن ہوگا عَلَى رَبِّكَ سب لوگ صفوں میں ہوں گے سب لوگ صفوں میں قرائے کے رام کی صف مجرموں کی ران ال کیا ہوگا ان خاکی صفوں سے نکلو اے قرآن کے ماہروں نورانی ہوتا ہے جو مہارت حاصل کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ اَهلُ الْقُرْآنِ هم اَهلُ اللہ وخاصتُ اللہ کے کچھ خاص لوگ ہیں بندے ہیں سلیکٹڈ لوگ ہیں اللہ کے ہاں جو اللہ کو بہت پسند ہے وقت کا حکمران جب اپنا پیغام رعایا تک پہنچانا چاہتا ہے تو اس شخص کو سلیکٹ کرتا ہے جو قابل اعتماد ہو معتمد علیہ ہو اللہ تعالیٰ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اس پیغام کو سمجھنے کے لیے اور اس کو اپنی زندگی کا محور بنانے کے لیے اس شخص کا چناؤ کرتے ہیں جو اللہ کو سب سے پیارا لگتا ہے اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ یصطفی من یہ اللہ کی یہ چناؤ ہے سلیکشن ہے استفاع ہے اجتباع ہے اللہ نے فرشتوں سے بھی چناؤ کیا اور انسانوں سے اور کیا ہی وہ کمال کا موقع ہوگا اللہ میرے اور آپ کے اور ہم سب کی اولادوں کے نصیبیں فرمائے پوری دنیا پریشان ہوگی اور آواز آئے گی کس کے لیے تم دنیا میں بھی قرآن پڑھتے تھے چند لوگ سننے والے تھے آج پوری دنیا کے سامنے تیری عظمت کو میں منوانا چاہتا ہوں ورتقی قرآن پڑھنا شروع کرو ورطقی اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ اور تم دنیا میں خوبصورت لہن کے ساتھ ٹھہر ٹہر کر معنی کو سمجھ کے پڑھتے تھے آج دوبارہ اس طرح پڑھو لیکن اس پڑھنے میں اور اس پڑھنے میں فرق کیا ہوگا وہ چند لوگ سنتے تھے پوری دنیا سنے گی اور تیرا مقام منزل تیرا مقام وہ مکمل کرو اور اگر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات مان لی جائے چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں قرآن مجید کی ہیں تو کتنی جنت کی سیڑھیاں چڑھے گا اور اگر کسی نے قرع سربا اور آشرا پڑھ لی ہے یا قرات متواترہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق کہ ہر روایت اور کرات بنزلہ آیا ہے تو ان چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ کو دس قرہ اور دو دون کراوی تین سے ملٹی پلائی کریں تو کتنی سیڑھیاں بنتی ہیں یہ مقام کس کو ملے گا اس کو اللہ نے اس کی توفیق سے نوجتی ہے لیکن یہ مقام ملے گا کس کو جو پانچ حقوق ادا کرتا ہے قرآن مجید کے پانچ حقوق ہیں سب سے پہلا حق اس پر ایمان لایا جائے کہ جس طرح یہ نازل ہوا من و ہم تک پہنچا ہے کوئی اس میں ماڈیفکیشن نہیں کی گئی کوئی اس میں تحریف نہیں ہوئی کوئی نقص نہیں ہے کوئی زیادتی نہیں ہے اور تعجب کی بات ہے کہ آج مسلمان مسلمان وہ بھی یہ گفتگو کرتا نظر آتا ہے پڑھا لکھا ہاں حروف باقی جو اللہ کے رسول کے صحابہ کو گالی دیتے ہیں وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے مضمون مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن اتنا سمجھنے والا ہے جو گالی والا ہے آپ جیسی ہستی قیامت تک پیدا ہی نہیں ہوگی لیکن اگر آپ بھی اپنے باز سے کسی بات کا قرآن میں اضافہ کرنا چاہیں گے ہم دائیں ہاتھ سے پکڑیں گے شہرت کو کاٹ دیں گے کوئی بچانے والا نہیں آئے گا کتنا بڑا چیلنج ہے پہلا حق اس پر ایمان لایا جائے دوسرا حق اس کو پڑھا جائے جس طرح پڑھنے کا حق ہے اور یہی آج کی ہماری اسملس کا تھیم جو ہے اس حق میں ہم پورا کرنا چاہیں گے کس طرح قرآن کو پڑھا جائے اس طرح نازل ہو قرآن مجید کی تلاوت عبادت ہے اور عبادت کی کیفیات ہوتی ہیں اور یہ عبادت توقیفی ہوتی ہیں توقیفی اٹ مینس کہ اس میں کسی قسم کی رائے کا دخل نہیں ہوتا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیسے کرنا پڑے گا حدیث کے الفاظ ہے آپ جب نماز کی طرف کھڑے ہوتے تو آپ کہتے اللہ حضبن اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے اور صحیح بخاری کی روایت اور ایک نہیں صحیح مسلم کی روایت دو نہیں دو سو دس روایتیں اگر کسی مسلمان کو سمجھ میں آ جائے آج نہ جانے نماز پڑھنے والے بھی یہاں تک ہاتھ نہیں اٹھاتی تو کس کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور ایسے بخاری کی چھ سو نمبر روایت میں واضح حکم ہے سالو کمار نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور اللہ کے رسول کے نماز کا طریقہ کیا ہے اگر کوئی شخص گندوں سے اٹھا کے سر کے اوپر لے جائے ہم کیا کہتے ہیں نہیں یہ نماز ٹھیک نہیں ہے کیوں ٹھیک نہیں ہے اللہ کے رسول نے ایسا پڑھا ہی نہیں کیفیت اور آپ جب ہاتھوں کو اٹھاتے شد علا صدری پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو صدری صدر کس کو کہتے ہیں سینے پہ باندھ اور آج کے چونکہ کافی ریسرچ تو ہو سکتا ہے کہ آج کل سینا اسٹمک کے نیچے چلا گیا ہو اس سے کچھ لوگ جو نیچے باندھ لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا اسی طرح عبادت توقف ہی ہے اس کی ہے اور کیفیت کیا ہے عورت ہم نے قرآن کو ترتیل سے ہی نازل کیا ہے عورتر قرآن کو تم بھی ترتیل سے ہی پڑھو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ترتیل کیا ہے تلاوت تلا و تلقرآنی بے المعانی وہ مراعتی کیفیت کی طبی علم ہو قرآن کو عمدگی کے ساتھ آہستہ آہستہ اطمینان کے ساتھ اور معانی پہ غور کرتے ہوئے اور اس کیفیت کو سامنے رکھ کے پڑھو جس کیفیت کے ساتھ نازل ہو یہ بات میں چند مثالوں سے واضح کرنا چاہوں گا صحابد علم و دانش بیٹھے ہیں آج اذان کہنے کا کتنا سواب ہے حدیث میں آتا ہے جو بارہ سال اذان کہے گا اور اللہ رب ربزت اس کو جنت کی نیمتوں سے نوازے گا اور معذرین کی گردنے سب سے لمبیوں کی دور سے نظر آئیں گی یہ اذان دینے والے لیکن ہوتا کیا ہے بیچلر کرنا ہو گریجویشن کرنی ہو پانچ پانچ سو سملر ورڈ یاد ہو رہے ہیں یاد ہو رہے ہیں نہیں یاد ہوتا تو اذان کا طریقہ یاد نہیں ہوتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پٹھا کر ایک ایک سے سن کر اذان سکھائی اور آج کل بصد احترام صرف میں ذرائع تفن یہ بات کرنے لگا ہوں جو بیچارا زندگی کی تمام ڈیوٹی سے ریٹائر ہو جاتا ہے وہ معذن لگ جاتا ہے اذان کی چھوٹی بات ہے المزن امین یہ امین ہے والامام المام امام یہ زمانت والا ہوتا ہے اس لیے اللہ ازان سے کیوں شروع کیا ازان ہوتی ہے تو نماز ہوتی ہے کتاب لکھی جاتی جس کو آم زبان میں بچوں کی زبان میں چھوٹا کاف کہتے ہیں اللہ مین کر لی شاعی اللہ ہر چیز سے بڑا ہے تو اگر پاکستانی قوم چکے سخی سرور اور بادشاہ لوگ زیادہ ہیں ان کو پرواہ نہیں ہوتی جس چیز کو چاہیں وہ لمبا کر دے جس کی چاہیں چھوٹا کر دے مرضی کے مالک ہوتے ہیں بادشاہ تو وہ کیا کہتے ہیں آج کل اذان جب ہوتی اللہ اکبر کیا معنی ہے اس کا قال ابن رحمت نواس یہاں ابن بعض فرماتی ہیں اخبار جم ابر وحل اکبار یہ قبر کی جمع ہے اور قبر پبل کو کہتے ہیں اور پبل ڈھول کو کہتے ہیں مانا کیا بنا نعوذ باللہ من ذالک اللہ ڈھول ہے بہت سارے دلوں میں یہ بات آ ہوگی نیت تو یہ نہیں ہوتی قائدہ ہے کہ اعتبار اس کا نہیں ہوتا کہ آپ نے بولا کیا ہے اعتبار اس کا یہ ہے مفہوم کیا ہے لوگوں نے اس کو سمجھا کیا ہے اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کل لوگ ظاہرین ظاہرین کل یوافق کلیر ہر وہ ظاہر جو باطن کے مخالف نیت اگر صحیح ہو کہ میں نے کھانا کھانا ہے انسان ہاتھ دوتا ہے کہ چلو اس پہ کوئی گرد نہ لگی ہو انسان دسترخوان کی طرف جاتا ہے کھانا سامنے رکھتا ہے نیت اگر صحیح ہو اور انسان جو ہے بیٹھا ہو اور کہے کہ میں کھانے کے قریب نہ جاؤں اور کوشش بھی نہ کروں سیر ہو جائے گا نیت کا مطلب ہے کوشش عمل اللہ اکبر اور اگر اس کا شوق بعض لوگوں کا ہوتا ہے اللہ اکبر یہ بڑا خوف ہے جس کے ساتھ قلم لکھا جاتا ہے اکبر کا مطلب ہے قبر کھودنا تو اللہ اکبر اللہ نے قبر کھو دی کیا نام اللہ اللہ کا یہ مطلب ہے فاتح پڑھتے ہیں نماز کے اندر نماز شروع کر لی کون سی دعا پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے نام نام ہے اور اگر اس کو سخی لوگوں کی طرف پڑھا جائے پرواہ نہ کی جائے میں سخی بلا کیوں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ ہے رائٹنگ کو کوئی پڑھ دینا تو سب کہا لگاتے ہیں اوہ, پیڑو پرڈکشن یہ <laughs> <laughs> <laughs> لوگ بولتے ہیں کتنی غیرت ہے میں نہیں کہتا کہ نہیں بولنا چاہیے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے <laughs> کہ برٹس کیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے <laughs> کہ امیرکن <laughs> پرناؤنسیشن کیا ہے اچھا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ کا پرنسیشن کیا ہے کوئی شخص اگر کہہ دے نا نالج کو کہتے لو کہاں سے آ گیا غیرت کس بات پہ ہے انگلش پہ ہونی چاہیے ایک اچھی بول ہے مسلمان کو ہر میدان میں جو ہے وہ آگے آنا چاہیے اور ہر میدان میں کافر کو شکست دینی چاہیے اس سے اختلاف نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر قرآن میں بھی ایسی غیرت ہے اں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایسے قاری صاحب کے پیچھے تراوی پڑے دو دس ہمیں یا علام ہوتا علام کی آواز دے باقی کچھ نہ سمجھ آئے سمجھ آئے نہ آئے اور پھر باقاعدہ نکل کے کال کرتے ہیں السلام علیکم ابھی تک پھنسے ہوئے ہم تو فارغ ہو گئے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسی قوم کی اصلاح کبھی نہیں ہوتی آپ نے کبھی دیکھا پاکستان کی عوام میں جب قرآن پڑھتا ہے تو کبھی میں اس کو پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور جن لوگوں کو فہم ہے بصیرت ہے وہ آیات جب جہنم کی پڑھتے ان سے پڑھی نہیں جاتی دل زندہ ہوتا ہی اس وقت ہے جب قرآن کی فہم ہو اور اس کے معانی کا پتہ ہو میں کیا بول رہا ہوں میں کیا پڑھ رہا ہوں علی المعانی حروف کے معنیٰ ہے نا کلیمات کے معنی ہے نا جو کلمہ ہی صحیح نہیں بول رہا تو اس کا معنی کیسے صحیح ہوگا قسموں کا اس کو دیا تو اس کا مطلب کیا ہوگا اللہ تیرا گناہ بڑا معمولی سی سستی سے یہ بگاڑ آئے گا آپ نے اور سرت الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی سیخ بخاری کی روایت, ہے لا صلات یا کی بن کی روایت ہے جو شخص نماز میں سروت الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی ہر شخص اس بات کو بولتا ہے بتاتا ہے لیکن کبھی کسی شخص نے اس بات پر بحث کی کہ فاتح پڑھنی کیسے ہے الحمد للہ رب لبالی حمیدہ تعریف کرنا الفلام استغراق کا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور جیسے آج کل بادشاہ لوگ پڑھ رہے ہیں الحمد للہ, ان للہ. کیا مانا ہوگا کی حرارت کا ختم ہونا یعنی پوری دنیا کا دھواں بولے سب انہ کل شہ ان قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے, قادر مطلق ہے. قدرت والا ہے قدیروں سے ہے اور اگر اس کو کہہ دیا جائے ان اللہ کل کدیر کا آپ کے ساتھ تو اللہ بے شک ہر چیز پر قدورت رکھنے والا ہے اس طرح کی صفات سے تو اللہ منزہ قل یا کلو سے امر ہے قل اور اگر کہا جائے کل احد اللہ ایک مانا بھی قرآن مجید میں ایک ہی آیت ہے جو واضح الفاظ ہے قربانی کے بارے میں کے ونحر بس نماز اپنے رب کے لیے ونحر قربانی کیجیے نہ قربانی کرنا اور اگر آپ میں سے کوئی علم والا بیٹھا ہے تو میرا محترم ہے بلکہ میرے سر کا تاج ناراض نہ ہو ہم چونکہ اس وقت دنیا کو نشے پہ لگا بیٹھے ہیں ہمیں اس سے کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے دنیا کو رہنمائی کیسے دینی ہے اللہ کے اصول کا فرمان ہے من نے کم میں تاریخ جو نبی نے شخص کو جان دی اس کے الٹا راستہ بتائے اس پہ لعنت ہے اور جو جنت کا راستہ الٹا بتائے گا اس کے بارے میں کیا کہیں گے اسی عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے پابندی لگا دی تھی جو شخص عربی زبان کو سمجھتا نہیں وہ قرآن نہ پڑھائے جو اور بھی زمان کو نہیں تو وہ قرآن نہ پڑھا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ فصل میں نے ویسے آپ کو, بتایا. سنتے اگر نہیں سنتے کو نہیں. معنی کیا؟ جب کوئی سوالی آئے کچھ دے سکتے ہو دے دو اس کو ٹانٹو نہیں فصل اپنے رب کی نماز پڑھیے اور اپنے رب کو ڈانٹیے بولے یا تو میں کہنا چاہوں گا قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے قرآن کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح پڑھنے کا حق ہے صحابہ کے نے تو مانا نہیں بھی بگڑتا تھا تو پھر بھی اس کیفیت کی اجازت نے سلسلہ کی روایت ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا نبن قمان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک شخص کو قرآن پڑھاتے تھے فقرعا انما الصدقات اس آیت کی تلاوت کی انما الصدقات اس پہ مد نہیں کی مد واجب جس کو کہہ دیتے وقت نہیں پڑھا مورتن سیاب ہی کہتے رک جاؤ ما هكذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے پڑھایا ہی نہیں کیا ہوا یا کیسے پڑھایا تھا اسی آیت کو پڑھا پہلے علم دانش بیٹھے ہیں مت کرے یا نہ کرے معنی میں تبدیلی نہیں آتی معنی تبدیل نہ بھی ہو صحابی نے اس کیفیت کو قبول ہی نہیں کیا تم نے مت نہیں کی اللہ کے سنے سے پڑھایا ہی نہیں قرآن مجید کو اس طرح پڑھا جائے اس طرح پڑھنے کا حق ہے یہ تجویز کے بغیر تبدیل کے بغیر قرآن کی صحیح تلاوت ہوتی نہیں ہے تیسرا حق قرآن کو سمجھا جائے جس طرح سمجھا کی کم کیوں مقدم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا اور دلوں کو جان کر سب سے خوبصورت دل محمدی اللہ نے ان کا چناؤ کیا اور کائنات کا سرتاج بنایا फिर दोबारा अल्लाह तआला ने अपनी مخلوق کے دلوں قلوب عباده فوجد قلوب اصحابہ خير قلوب العباد اللہ کے رسول کے صحابہ کے دل پوری کائنات سے فجعلهم وزراء النبی الله كرسول رسول کے وزیر اللہ تعالی نے صحابہ من كان مستنن فلستن نبی من قدامات جو کسی کی بات کو فالو کرنا چاہتے ہیں وہ صحابہ کی بات کو فالو کریں سبب کیا ہے ابرهم قلوبا اس جیسے نیک دل اللہ نے پیدا ہی نہیں کیے ان جیسا گہرا علم کسی کا ہے ہی نہیں وہ اقلحم تکلفات سے بچنے والے ان جیسے پیدا ہی نہیں ہوئے اور احسن حالات کے اعتبار سے ان جیسی خوبصورت زندگی کسی نے گزاری نہیں چوتھا حق اس پہ عمل کیا جائے کیسے اسے صحابہ نے عمل کی پانچواں حق اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا جائے آج وقت ہے اس پیغام کو عام کیا جائے اس دعوت اس عمر بالمعروف اور قرآن دعوت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا یہ مشن ہے منہج ہے لیکن آج پہنچانے والے بھی بچاتے کیا ہیں تجربات ہیں لینتھ ایکسپیرئنس کے پاس کس چیز میں قرآن کہتے میں ان ضلع میں رب اس چیز کو دنیا تک بچاؤ جو تیرے رب نے تیری طرف نازل کیے اپنی ارا نہیں اپنے تجربات نہیں اور اپنے تخیلات نہیں کسی پرے کی بات نہیں قرآن سناؤ لوجو القران كتابين دو بلغ ما انزل اليك من ربك صحابه میں کتنا ذوق ہوا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب ایک شخص لو وضعت المصمصه على هذه واشار الى قذا سن بننت ان انفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لانفذتها قبل أن تجيز علي لو اگر تم میری گردن پہ اور مجھے یقین ہو جائے کہ گردن کٹنے لگی ہے اور ایک کلمہ میں نے اللہ کی رسول سے سن رکھا ہے وہ میں سنا سکتا ہوں تو میں سنا کے ہی گردن کٹواؤں گی اور میں شرح کرا اللہ کو تعالیٰ نے ایک عورت کبھی اس گھر میں جاری کبھی اس گھر میں کبھی اس گھر میں پورا خاندان مشرق کافر ہاتھ بھی باندھ دیے پاؤ بھی باندھ دیے دھوپ میں کھڑا کر دیا سزا ہے کس چیز کی قرآن کی دعوت دے رہی ہے لیکن آزمائشیں تو آتی ہیں اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا من احسن دو دن کی بھوکی اور کہتی جب میں آسمان کی تو نظر اٹھاتی تو دھواں ہی نظر آتا تھا میں نے کہا یا رب اللہ تیرے دین کی دعوت تیرے کلام کی دعوت کی یہ سزا ہے میری ایک ہی دعا ہے مجھے اپنی زحمت سے محروم نہ کرنا میں یہ سزا سہ سکتی ہوں ابھی یہ بات کی فَإِذَا بِدَلْوِن مُرَشَّ بِنِ شَائِنْ عَبِيَا। اللہ کی طرف سے میں داشت زدہ ہوگی یہ ڈول کہاں سے آگے مجھے نہیں پتا میرے ہاتھ کیسے کھلے میں نے ڈول کو لیا پانی پیا اور اپنے اوپر بہا لیا ظالموں نے مشقوں جب دیکھا کس نے پانی ضائع کر دیا بھاگے مشکیزے دیکھے مشکیزوں کے منہ بند تھے اس وجہ سے ہی خاندان کے لوگ مسلمان ہو گئے آج وقت ہے کون میں خیر کی چابی بنو ایک شخص ایک عورت پورے خاندان کے لیے رحمت بن سکتا ہے رحمت بن سکتی ہے اگر ان پانچ حقوق کی پاسداری کر لے قرآن پر ایمان لانا اس کو صحیح پڑھنا اور اس کو سمجھنا اس پہ عمل کرنا اور اس کو آگے پہنچانا یہ سارے کے سارے سمران ملتے کس کو ہیں قرآن مجید صحابہ نے پڑھا تو پانچ مقاصد اور اہداف کو سامنے رکھ کے پڑھا سب سے پہلا ہدف قرآن علمی سب سے بڑا مقصد جو قرآن پڑھنے کا ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے قرآن خریدا جبکہ قسم اٹھانی ہوگی لاؤ جی پھر قرآن اٹھاؤ اس قرآن نہیں ہے قرآن کس لیے ہم نے گھر رکھا ہے اگر بڑے ابا جلدی فوت نہ ہوئے اور کے مطابق یاسن جلدی اس چارے کی جان چھوٹ جائے قرآن اس لیے نہیں, نہیں. بازار میں گھوم رہے ہیں کس دے بھلا کوئی اچھا سا کپڑا مل جائے نا اس کے خلاف اور کبر ذرا اچھا خوبصورت ہونا چاہیے دیکھے تو آشش کریں کیا کمال سے قرآن کی حفاظت کی ہے اور صرف عید کے دن جو ہے اس کی صفائی کر دیں گے کیونکہ عید کی خوشی آنے والی نا سر پہ قرآن استیہ نہیں قرآن استیہ ہے بقصد العلم لیے سب سے بڑا علم اور معرفت اس قرآن میں ہے استیہ عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے اذا اردتم العلم المصحف اگر تم علم و معرفت چاہتی ہو تو قرآن کھول لیا کرو کروین اس میں بجلی کتابوں کا بھی علم ہے اور قیامت تک آنے والی ضروریات کا بھی علم ہے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ کون سی بات کر رہی ٹیکنالوجی کا کہاں تذکرہ ہے یہ ان مساکین کی بات ہے جن مساکین نے قرآن پڑھا نہیں ہوتا وہ پوری ٹیکنالوجی اس آیت کا طواف کرتی نظر آتی ہے اللہ رب العزت فرماتے اتارا اس میں پاور بھی ہے پروفٹ بھی ہے یہ مسلمانوں کے لیے کہ صرف یورپ کے لیے ہے مسلمانوں کے لیے نا اور شاید کسی کو پتہ ہو والا نے آٹھ سو پچاس کتابیں طب پر لکھی اور امیرکن یونیورسٹیوں میں اور یورپین یونیورسٹی میں آج سے ایک سو سال پہلے انہیں کتابوں کی ٹرانسلیشن کر کے پڑھایا جاتا رہا لیکن وہ کس کی محنت تھی مسلمان کی تھی الروری کون تھا एक شخص ایک سو پچاس کتابیں میتھ پہ لکھتا ہے اسلام آباد کے بیٹھا تاریخ سے آرش کے نیچے جاتا ہے ہے تو جناب نیوٹنگ کہتے ہیں کہ نہیں تیسرے آسمان تک جا سکتا ہے وہاں آپ چھوڑ کے آتے ہوں گے آپ کو کیا بتا کہ سورج کا قانون کیا ہے اللہ کے یہاں اللہ تعالیٰ نے ذریعے چھوڑ کے آتے ہوں گے آپ کو کیا بتا؟ جس کا اللہ پہ ایمان نہیں وہ اللہ کے نظام کو سمجھ نہیں سکتا سب سے پہلا ہدف علم و معرفت کے لیے قرآن پڑھو دوسرا ہدف اجر و سبب کے لیے پڑھو قواط القرمی قواۃ العلمی برخواست دی منصوبہ آج رات کی تریکی میں دس بجے اور گیارہ بجے آپ سونا چاہیں اچانک سے کوئی نوک کرے اور چپکے سے ایک انولپ دے جس میں تیرہ ہزار آٹھ سو تہتر ڈالرس ہوں اور کہیں السلام علیکم چلا جائے اور آپ انب کو کھولیں ڈالرز ذرا دیکھ لو کدھر کیا ہے یہ بیٹے کو بھی پکائیں گے گاڑی پہ بھی بائک پہ بھی ویسے دیکھنا کدھر گیا کیا اُن نمبر بھی نہیں دیکھے گیا ڈالر رات کو نیند بھی نہیں آئے گی کہ تیرہ لاکھ روپیہ آ گیا یہ مسلمان کی سوچ ہے جو صورت الملک پڑھ لیتا ہے اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈپازٹ ہو جاتی ہے تمہیں جب قبر شخص کو قبر کا عذاب نہیں ملے گا خاصا بھی ہے شفعلن قیامت کو صورت الملک سفارش کرے گی ضد کرے گی جھگڑا کرے گی کس سے اللہ رب ربرزت کے سامنے ادخلت الجنہ جب تک انسان کو جنت داخل نہیں کروا دے گی سفارت چھوڑے گی نہیں اس کو پڑھا جائے عمل کے لیے اس کو پڑھا جائے اللہ سے مناجات کرنے کے لیے آج سب سے بڑا جو ہدف ختم ہو چکا ہے ہم اس نیت سے نہیں پڑھتے سوچیں بیٹا باہر ہے ماں اور باپ جب اس کو کال کرتے ہیں کس لذت سے بات ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ بیٹا ہے محبوب ہے اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کا جب نظریہ ہو کہ میں اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں قرآن کھول کے بیٹھے تو راۃ العلمی سب خانہ جن لوگوں کو قرآن پڑھنے کی لذت مل جائے حلاوت اور شرینی نصیب ہو جائے اللہ کی قسم جیسی زندگی کسی انسان کے نہیں دنیا جہان کی خوبصورت آوازوں میں رات گزارتے ایک ایک تھے اللہ کے رسول انتو عذبهم فإنهم عبادك وإن توفر لهم أَنتِ اللہ تو اگر معاف کر دے تو, تو نے کسی سے مشورہ نہیں کرنا تو اگر عذاب دے تو کوئی تجھ سے پوچھ نہیں سکتا اپنے بندوں کو معاف کر دے ساری رات ایک آئے پڑ سائی دکھ بھائی ایک آئے ساری رات پڑھتے رہے روتے رہے رو رے ڈر جاؤ اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کے چکنا ایک آئے حسن بسی رحمت اللہ یعنی پوری رات پڑھ رہے ہیں وَإن تعدو نعمت اگر تم اللہ کی نمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ممکن نہیں اور صرف مردوں کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی اتنا زندہ دل دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابی کہتے ہیں ہمیشہ کی نماز پڑھ کے گیا اور وہ نماز میں کھڑی ہیں اور ایک آیت پڑھ رہی ہیں تستعیز وتبکی وتبکی تقرا اور ایک آیت پڑھتی جا رہی روتی جا میں پریشان ہو گیا کہ اتنا تقڑا اتنا ورق اتنا قرآن سے تعلق اور کیا پڑھ رہی تھی فمن اللہ عذاب اللہ تیرا احسان ہوگا قرآن پڑھا جائے شفا لینے کے لیے شفا ہر قسم کی شفا قرآن میں ہے شرط یہ ہے کہ یقین ہو جائے بنو سلیم کے قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا صحابۂ کرم نے الفاتحہ پڑھ کے دم کیا کہ ننشت اس طرح درد دور ہوگی کہ گرا بندی بھی تھی کھل گئی لیکن آج کے مسلمان کیا کرتا ہے سر کو درد ہو پیراڈول لے کے آؤ قرآن کیوں نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیراڈول کھانی نہیں چاہیے کھانی چاہیے علاج ہے دعائیں و کروانا دوائی لینا سنت ہے علاج نہ کرواؤ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس میں شفا رکھی ہی نہیں اس لیے ٹاپ پریارٹی پہ ہم اور کو کہتے ہیں ہم صد پر کے دم کیوں نہیں کرتے اپنے آپ کو قیم کے زیاد المعات کھولی ہے وہ کہا کرتے ہیں زندگی میں غم بھی آئے مصیبتیں بھی آئیں دکھ بھی آئے بیماری بھی آئی میں نے تجربہ کیا ہے, سرط الفاتحہ ہے بیماری بھی ختم ہو جاتی وَلَا يَزِيدُ إِلَّا خُسَارًا ہم نے قرآن کو شفا بنا کے اتارا ہے رحمت بنا کے اتارا ہے مومنوں کے لیے اس لیے اس رحمت کو اس شفا کو لینا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ ہوتے عنہ کے پاس ایک عورت بیٹھی علاج کر رہی ہے آپ نے حکم دیا عالی جی حب کی اس کا علاج اللہ کی کلام سے کیجیے قرآن کے ساتھ اس کا علاج کیجئے اور ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے شفا رکھی ہے قرآن میں اللہ نے شفا رکھی ہے شہد میں جس کو قرآن اور شہد شفا نے فلا شفا اللہ اس کو شفا ملتی بھی نہیں میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن مجید کے حقوق اور اہداف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس انداز سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے یہاں قبول ہو جائے میں چاہوں گا کہ ہمارے پاس چند لمحات باقی ہیں سوالات ابھی لیں گے انشاءاللہ ہم صرف سوت الفاتحہ ایک سے دو تین مرتبہ پڑھ لیں تاکہ سوت الفاتحہ یہ چونکہ نماز کا کھینچا ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو ہم سود الفاتحہ کی تلاوت بھی کرنا چاہیں گے آپ سب لوگ بھی کوشش کریں کہ ساتھ پڑھیں اللہ عزت ہمارے اس عمل کو قبول و منظور فرمائیں ایک بہت عمدہ سوال ہے جس نے میرے اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے اور عزت سے نوازے کہ بچے کی تربیت میں ہم شروع سے ہی ایسا کیا کریں کہ علم کے عظمت شوق اس کے دل میں آ جائے بچے جو ہوتے ہیں یہ امانت ہوتے ہیں اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے الولد والأولاد هي جوهرة سمينة سازجة خال من كل نقش والصور هي كأسي سفاد تختين كدل هوتا ہے بچونك هي كأسا جوهر هوتا ہے جو نا تو اسك دل بكل نقش ہوتا ہے چيز نا يكون تصوير ہوتا ہے قابل لكل نقش وصور ومائل إلى ما كل ما يمال عليه جس چیز کی عادت ڈالیں گے قبول کرے گا اگر والدین ہاتھ میں قرآن پکڑ کے بیٹھے نظر آئیں تو بچے بھی پڑھیں گے اس لیے بچوں کی تعلیم سے پہلے میری اور آپ کی ضرورت ہے امام احمد بن حنبل کا واقعہ میں پیش کر کے بات کو ختم کروں گا امام احمد بن حنبل اور امام شافی یہ استاد شاگرد ہے اور شگیرد اور استاد ایسے ہی ہونے چاہئیں امام احمد بن حمبل شاگرد ہے وہ بیمار ہو گیا تو امام شافعی بھی بیمار ہو گئے کسی نے پوچھا یہ کیا آپ نے اتنا غم شگیر کا کیوں لیا کہاں میں دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی ایسے نور اور روشنی سے نوازا ہے شاید کہ میں کام اتنا نہ کر سکوں جتنا اللہ اس سے کام لے گا اور یہ بات میرے لیے رابطے بہت ضروری ہے کہ آج ہم کہتے ہیں ہم سے کوئی پڑھنے والا پڑھے ضرور لیکن نہیں نہیں ہم سے اونچا نہ کہیں ہو جائے اور ان لوگوں کی نیت کیا تھی عبداللہ بن عباس صدی اللہ تعالیٰ ہو جب پڑھانے بیٹھے تھے تو کہتے تھے یا اللہ مجھ سے پڑھنے والوں کو مجھ سے بھی بڑا عالم بنا کتنا پیارا دل تھا ان کا تو امام احمد بن حنبل ان کے پاس آنا چاہ رہے تھے امام شافعی انہوں نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ بیٹا میرے استاد آ رہے ہیں جن کے اندر دو اللہ تعالی نے صلاحیتیں رکھی ہیں ایک تو کھانا بہت تھوڑا کھاتے ہیں اور ایک حجت گزارا ہیں اربوں کا آج بھی مزاج ہے اس وقت بھی مزاج تھا کھانا پکایا اور ان کے سامنے رکھ دیا انہوں نے معمول سے کچھ کھانا زیادہ کھا لیا اور جو ابریق جو برتن رکھا تھا وضو کرنے کے لیے پانی بھر کے صبح دیکھا تو وہ برتن اسی طرح ہی ہے پانی استعمال نہیں کیا گیا تو جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ یہ کھانا کس نے پکایا جواب ملا یہ میری بیٹی نے پکایا اچھا وہ حافظ قرآن تو نہیں ہے کہا جی ہاں وہ قرآن پڑھنا شروع کرتی ہے اور کھانا بنانا شروع کرتی ہے کھانا بھی پک جاتا اور پانچ پارے منزل پڑھ لیتی ہے کہا میں نے آج تک اتنا لذیذ کھانا نہیں کھایا ایک لقمہ لیتا تھا تو اس میں لذت آتی ہے چلو ایک اور لے لو اس کو لیتا اس میں اور لذت چلو ایک اور لے لو اسی طرح میں نے اتنا کھانا کھا لیا پھر میں سویا نہیں عشہ کی نماز سے تہجد پڑھی صبح کی نماز پڑھی وہ وضو جو کیا تھا اور یہ ابا عمیر میں فعالنغیر اس حدیث کو سامنے رکھ کے ایک روایت کے مطابق نوے اور دوسری روایت کے مطابق ایک سو پچاس مسئلوں کا استعمال کیا اس لیے اس وقت تک بچوں میں علم کا شوق نہیں آئے گا ذوق نہیں آئے گا قرآن کا جب تک والدین میں نہیں آئے گا اللہ رب عزت ہم سب کو یہ ذوق نصیب فرمائے اور سب کو قیامت کے دن حامل قرآن کے لیے وافر نصیب فرمائیں اور اپنے دیدار کا مستحق بنائیں واخر دعوان الحمدللہ